هل أتاك حدیث موسا کیا آپ کو موسا کے واقعے کی خبر آئی ہے یہاں موسا علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے کہ اگر آپ کی قوم قوم قریش کے لوگ آپ کی اور آپ کی دعوت توحید کی تکزیب کر رہے ہیں تو فرعون اور فرعونیوں نے بھی موسا کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا اور اللہ نے انہیں غرقاب کر دیا تھا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل قریش کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے اور انہیں کر دی اور استفہامی طرز تعبیر سے مقصود یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسا اور فرعون کا واقعہ سننے کی ترغیب دلانی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے نزول سے پہلے اس واقعے کی خبر نہیں تھی اور اگر خبر تھی تو مقصود یا دہانی کرانی ہے کہ آپ کو موسا اور فرعون کے واقعے کی تو خبر ہے ہی اسے یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کیا آپ کو موسا بن عمران کے واقع کی خبر ہے جب انہوں نے پاک اور مقدس وادیٔ طوا میں اپنے رب کو پکارا تو ان کے رب نے انہیں بتایا کہ اس کے سوا ان کا کوئی معبود نہیں اور انہیں صرف اپنی عبادت کا حکم دیا پھر انہیں حکم دیا کہ وہ شاہ مصر یعنی فرعون کے پاس جائیں جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر دیا ہے اور اس سے کہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ظلم و سرکشی اور شرک بلّہ سے تائب ہو جاؤ اور میں تمہارے رب کی راہ دکھاتا ہوں تاکہ تم اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس پر ایمان لے آؤ فرائض کو بجا لاؤ اور گناہوں سے بچو